امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے خطبات عالیہ البلاغہ کے مکتوبات مکتوب نمبر چونتیس مکتوب امیر المومنین علیہ السلام نے جناب محمد ابن ابی بکر کے نام تحریر فرمایا آپ اپنے اس مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں مجھے اطلاع ملی ہے کہ تمہاری جگہ اشتر کو بھیجنے سے تمہیں ملال ہوا ہے تو واقعہ یہ ہے کہ میں نے یہ تبدیلی اس لیے نہیں کی تھی کہ تمہیں کام میں کمزور اور ڈھیلا پایا ہو اور یہ چاہا ہو کہ تم اپنی کوشش کو تیز کر دو اور اگر تمہیں اس حکومت سے جو تمہارے ہاتھ میں تھا میں نے ہٹایا تھا نے تو تمہیں کسی ایسی جگہ کی حکومت سپرد کرتا جس میں تمہیں زحمت کم ہو اور وہ تمہیں پسند بھی زیادہ آئے بلا شبہ جس شخص کو میں نے مصر کا والی بنایا تھا وہ ہمارا خیر خواہ اور دشمنوں کے لیے سخت گیر تھا خدا اس پر رحمت کرے اس نے زندگی کے دن پورے کر لیے اور موت سے ہمکنار ہو گیا اس حالت میں کہ ہم اس سے رضامند ہیں اور خدا کی رضامندیاں بھی اسے نصیب ہوں اور اسے بیش از بیش ثواب عطا فرمائے اب تم دشمن کے مقابلے کے لیے باہر نکل کھڑے ہو اور اپنی بصیرت کے ساتھ روانہ ہو جاؤ اور جو تم سے لڑے اس سے لڑنے کے لیے آمادہ ہو جاؤ اور اپنے پروردگار کی راہ کی طرف دعوت دو اور زیادہ سے زیادہ اللہ سے مدد مانگو کہ وہ تمہاری محمد میں کفایت کرے گا اور مصیبتوں میں تمہاری مدد کرے گا